بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول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 الذين يقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجات ہیں اور بخشش اور عزت کی روزی ہے کم کر من حقی قوم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 گویا موت کی طرف ہان کے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہی ہیں اِفْتَنَّى نِيَّتِ انَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ وَقْتْ اسْوَفْتْ كُو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 تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرق نہ خوش ہی ہوں اس تستی تربکم فستم ان نیمو مدو کم بلفی نل ملا جب تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرما لی اور فرمایا کے تسلی رکھو ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے وَمَا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اس مدد کو اللہ نے محس بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اتمنان حاصل کریں اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے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 یہ <تصفيق> <تصفيق> مزہ تو یہاں چکھو اور یہ سمجھ لو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزب کا ذاب بھی تیار ہے دین امنو ادی تو ددین کفل الومب اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء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 اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے سلم سپوت لو ہوں کن ابلی نسن ان اللہ سمیع علیم پس تم لوگوں نے ان کفار کو, کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور اے نبی جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے وہ اچھی طرح آزمالے بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ہوا بھی یوں ہی اور کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے اِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحِ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين كافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا اور اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر پھر نافرمانی کرو گے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 مومنو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب کہ رسول تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویدہ بخشتا ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ تم سب اس کے رو برو جمع کیے جاؤ گے فوئی بنوین شدید اللہ قو اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ ہیں اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے از کو تم قالین اور بے توف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 سی هَذَا هَذَا الی اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتی ہیں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 فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب اليم اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قران تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج دے وما كان الله ليعذبهم وانتم فيهم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک اے پیغمبر تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا ہے کہ وہ تو بخشش مانگے اور اللہ انہیں عذاب دے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 العذاب بما كنتم تكفرون اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی تم تو جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو نلین کو نمر ہوم لیا خود سبیل پسوں فکون ہوں نر ہست سو لبو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 لیمی ز اللہ الخب سمینی بیال الخبی سب بہ عال سیا خمیا جال ہوں فی جم الم الخوصوں تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے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 کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر وہ پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بھی برتا جائے گا وہ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 مؤ مؤ اور اگر روح گردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے ول مو ام سو رو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 یعنی یقین جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی وسیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے جانتا ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ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 فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَفَّ عَلَاقِبِهِمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ أُمٌّ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إني أَخَافُ اللَّهَ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 سخت عذاب کرنے والا ہے اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّهَا أُولَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں بیماری تھی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 كَدَأبِّ آالفِ الرعَعونَ والَّذينَ مِنْ قَبَلِهِمْ كَذَّبُ بِآياتِ رَبِّهِم فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِزُنُوبِهِم وَأَغَْقنَا آلَ فِي الرعَعُون وَكُلُّم كَانوا ظالمين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 تخافن من فنبذ على ان اللہ لا يحب اور اگر تم کو کسی قوم سے دگا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو کہ اسی طرح تم سب برابر ہو جاؤ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 پوتی بون یادو الہ و بِهِ و فری ن می دون چال مو لَا ہوں اللَّهُ لو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 اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا وَإِن جنحوا لِلسلم فجنح لها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِن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 وہ زبردست ہے حکمت والا ہے نبی حسبك ومن اتبعك من اے نبی اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200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 اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ تم میں کسی قدر کمزوری ہے پس اگر تم میں ایک سو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر ایک ہزار ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 ہزار پر غالب رہیں گے اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے ما کان لنبی ان یکون لہو اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ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 يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا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 اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا اور اللہ دانا ہے حکمت والا ہے اندو فیم فی سب الدین فوروین فورو الا اِتَّخَذَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَهُمْ مِنْ وَلَايَةٍ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا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 تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے ساد کبی اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں مومنوں